الحمد لله وكفى والسلام على سيدنا الرسول وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله نبدأ الخلق ثم يريد ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون إلى آخر آیات. جی اللہ خلقہ ثم دوم ترجعون اللہ خلقہ مخلوق کو ابتدا ان پیدا کرتے ہیں سم یو اور دوبارہ ہی دوبارہ بھی پیدا فرمائیں گے ثم علیہ ترجعون پھر اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو قیامت تو جرم کرنے والے لوگ, مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے مایوس ولم لَهُمْ الفہا کا شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَلَمْ الحم لَهُمْ شرکا اہم شفہا اور نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے شرا میں سے جن کو انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا کوئی بھی سفارش کرنے والا یعنی قیامت والے دن جن کو مشرقین مکہ نے یا جتنے بھی کفار اور مشرقین ہیں غیر اللہ کی پوجا کرنے والے وہ جتنے کے جتنے بھی ہیں انہوں نے جن دن کو بھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا تو نہیں ہوگا ان شراء میں سے کوئی بھی شفہا وہ ان کے لیے سفارش کرنے والا وقان شراكا اہم اور یہ خود اور خود یہ لوگ بھی اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے اور اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو شریک کیا ہی نہیں ہم نے تو ان کو خدا مانا ہی نہیں تھا اللہ رب نام آنام و خدا کی قسم ہم نے تو شریک کیا ہی نہیں ہے یہ خود بھی اپنے شراكا کا انکار کرنے لگ جائیں گے کیوں کہ اب تو ہمارا لے گا جی اگلی آئےت وہ یوم تقوم یوم ادین یفر رقون اور جس دن قیامت قائم ہوگی یوم ادن اس دن یفر لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں گے مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے منصوب الحاط فہم الصالحات عہدہ تین یحون وہ جماعتیں کیسی ہوں گی کیسی کیسی جماعتوں میں بٹیں گے ایک جماعت فہم مل دینا امن وامل <الصَّالِحَات> بس وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا اللہ رب العزت پر عام الخت پر نیک امال کیے فہم فیروزت تو وہ باغات میں ہوں گے ان کی آہو بغت ہوگی وہ باغات میں ہوں گے مراد جنت ہے جنت میں ہوں گے اخبر ان کو خوشیاں عطا کی جائیں گی اور ان کو خوشیاں دی جائیں گی حبور سے مشتق ہے اس کے معنی سرور اور خوشی کے ہوتے ہیں سرور اور خوشی مطلقاً اس کا لفظی معنی ہے اس سے کوئی بھی خوشی مراد لی جا سکتی ہے جو جو, جو بھی کوئی کہ جتنے بھی مفسرین نے تحت مارے کا سارے اس سے مراد ہو سکتے ہیں کسی نے اس کا معنی کیا ہے کہ مسلمانوں کی جن لوگوں نے نیک امال کیے اور ان کی جنت کے اندر آہو بغت ہوگی احمر ان کا معنی کیا ہے اور کئیوں نے ان کا معنی کیا ہے کہ ان کے چہروں پر پھول پڑ رہی ہوگی اور ان کے چہروں سے خوشی ظاہر ہوگی وغیرہ وغیرہ کئی سارے معنی کی ہیں براہ یحبرون حبور سے مشتق ہے ایمان لایا اور نیک امال کیے وہ جنت کے اندر ہوں گے اور ان کی آہو بغت ہوگی یہ مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کا ترجمہ اور بڑا اچھا ترجمہ ہے فہوم فی رو باغات میں ہوں گے یح ان کی آہو بغت ہوگی وہ جنت میں ہوں گے اور ان کی آہوبگت ہوگی استقبال ہوگا جیسے آج کل ہمارے ہاں اگر کسی صاحب کا استقبال ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں دل ہی دل میں اگرچہ وہ زبان سے اس کا اظہار تو نہیں کرتے کہ مجھے خوشی ہوئی وہ تو اپنی زبان سے کثر نفسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل ہی دل میں وہ ضرور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کا استقبال ہو کسی کا بھی ہو کمزور ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے بہرحال خوشی ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کا استقبال کرے اس کی آہو بگت ہو تو ایسے ہی جنت والے جب جنت کے اندر جائیں گے ایمان والے تو ان کی آہو بہت ہوگی دائیں بائیں سلام, سلام پیش کیے جائیں گے خیر ودین لوگ کئی ساری جماعتوں کے اندر بڑھ جائیں گے ایک جماعت تو ایمان والوں کی ہوگی دوسری نفر وقت ضبور بھی آیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا وقت ضبور بھی آیاتنا اور ہماری آیات کا انکار کیا ہماری کا انکار کیا فلاح میں حاضر کیے جائیں گے یعنی وہ عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے لفظ مانا یہ فلاح کے فی الداب کے اندر محضرون حاضر محضر کیے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے اور بعد مفسرین اردو ترجمہ والوں نے ان کا ترجمہ کیا ہے وہ عذاب کے اندر دھر لیے جائیں گے اور مفتی تقریب عثمانی صاحب مدیلہ علی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا خیر ملین کفرآنا برال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ رب فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں کا انکار کیا مبتلا کیے جائیں گے اللہ, پس اللہ رب العزت کی تصویر بیان کرو اس وقت کے جب تم جس جس وقت تم شام کرو یعنی شام کے وقت تم اللہ رب الجد کی تصویر بیان کرو وحینت البح اور صوبوں کے وقت میں ولالحمد ولرض اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی یا اسی ذات کی تعریفیں ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی وہ آشیرین وحینت اور سرج ڈھلنے کے وقت اس کی تصویر بیان کرو اس کا تعلق وہ پہلے والے کے ساتھ بھی چلا جائے گا فصوب خان اللہ الحمد کے ساتھ بھی اس کا تعلق آئے گا اسی کے لیے ہم اور سورج ڈھلنے کے وقت وحینت الحرون اور جس وقت تمہر جس وقت تمہارے اوپر زہر کا وقت آتا ہے اس وقت کی پاکی بیان کرو فصول اللہ یہ مصدر ہے ٹھیک ہے ای سبحانا جت کی پاکی بیان کرو ہی نہ تم سونا تم شام کے وقت کو کہتے ہیں ہی نہ تم سونا کہ جب تم شام میں داخل ہو یا تم پر جب شام کا وقت آئے تو تم اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو وہ اور جب تم پر صبح کا وقت آئے جس وقت تم صبح کرو تو تم اس وقت بھی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو کرولا بیان کرو اس لیے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اسی ہی کی حمد بیان ہوتی ہے آسمانوں میں بھی آسمانوں میں تو غتی ہی ہوتی ہے اور زمین کے اندر کچھ تو جرند پرند کچھ تو جبری ذکر کرتے بیان کرتے ہیں کچھ اختیاری چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں وہ اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اور اس وقت بھی وہی نتر کہ جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتی ہو یا جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے اس وقت بھی تم اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو یخرج رج من المیت و المیت من تمن وہ ایسی ذات ہے کہ یخرج الحي نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے و یخرج المیت من الحي اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے و یحیل الارض بعد موتها اور آباد کرتا ہے زمین کو اس کے غیر آباد ہو جانے کے بعد و یحیل الارض لہذا ترجمہ ہوگا کہ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد الاموتہ اس کے مر جانے کے بعد تو زمین ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا یحیل الارض بعد موتها آباد کرتا ہے سنجر کے بعد وہ قدارے کا اور ایسے ہی کہ جس طرح مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور زمین کو بات کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد اس کے بنجر ہو جانے کے بعد ایسے ہی وہ کدارے کا تم بھی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تم بھی زمین سے نکالا جائے گا تمہیں بھی اسی طرح قبروں سے نکال لیا جائے گا وہ کدارے کا تمہیں بھی یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہی بتانا مقصود ہے دوبارہ سے دیکھیے اس رکوع کو پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ وہ یومۃ اللہ یبدؤ الخلق ثم یعيده ثم الیہ ان ایتیں ہیں جو کہ پچھلی آیات کے اندر بھی کفار مکہ اور بینہ مکہ اور دیگر جتنے بھی کفار ہیں سب کے متعلق یہ کہا تھا کہ تم آخرت پر ایمان لاؤ آخرت کو تسلیم کرو قیامت کے دن کو کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں جو حساب و کتاب کا دن ہے اسی طرح انبیاء پر ایمان لاؤ جو نبی علیہ وسلم آپ کے پاس پرانے مجید اور آیات لے کر آئے ہیں معجزاد لے کر آئے ہیں انہیں تسلیم کرو اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار کرو اس پر ان کے لیے دلائل دیے تھے ایک تو عقلی دلائل سے واضح کیا تھا کیا والم یافک کیا تم غور نہیں کرتے اور اسی طرح ایک نقلی دلائل تاکہ جو ذکر کیے تھے فجن درو کہ وہ نہیں چل چلے پھرے زمین کے اندر کہ وہ لوگوں کو دیکھے اسی طرح نقل سے بھی ثابت کیا تھا کہ ان کو یہ بات تسلیم کر دینی چاہیے تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت آگے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ قسم اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں کہ تم ان سب چیزوں کے ہونے کے بعد اور یہ ساری نشانیاں جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں تو یہاں سے پھر ایک صورت میں آپ دیکھ لیں کہ پہلی آئے تو اللہ قسم یہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے بتا رہے ہیں کہ یہ, ہے, یہ سب کام کرتا ہے اس لیے اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہی مخلوق کو ابتدا ان پیدا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہی مخلوق کو ابتدا ان پیدا فرمایا ہے ثم پھر دوبارہ اس کو پیدا فرمائیں گے یعنی مر جانے کے بعد جب لوگ مر جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو دوبارہ زندہ کریں گے تو وہ بھی اللہ رب العزت دیدی ہو، پھر دوبارہ بھی اس کو مخلوق کو پیدا فرمائیں گے ثم پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی یہیں پر ختم ہو جائے گی بلکہ آخرت آنی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کا سامنا کرنا ہے حساب و کتاب ہوگا جو ظالم اور جابر ہیں فاسق ہیں گناہ گار ہیں کافر ہیں ان کو ان کے ظلم زیاتیوں کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو اس کی سزا دی جائے گی اور جو لوگ جنہوں نے نیک امال کیے ہیں اللہ رب العزر پر ایمان لائے ہیں انبیاء کی نبوتوں کو تسلیم کیا ہے اور اسلامی احکامات مطابق پوری زندگی گزاری ہے اللہ رب العزت امال ان ان کا بدلہ ان کو دیں گے اور جنت میں ان کو لے کر جائیں گے. تو ایسا سب کچھ ہونا ہے سم دوبارہ زندہ کریں گے حساب و کتاب ہوگا سم میلے تو اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور و کتاب دینا ہے مجرمون تو یہاں پر اللہ رب العجت فرما ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم لوگ جنہوں نے جرم کیے ہیں جنہوں نے ظلم کیے ہیں تو وہ مایوس ہو جائیں گے کیوں اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کا سامنا ہوگا گروہ در گروہ ہو جائیں گے جیسے اگلی آیت آ رہی ہے مسلمان الگ ہو جائیں گے ایمان والے الگ ہو جائیں گے کفار الگ ہو جائیں گے اب جب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے ہم نے کہاں جانا ہے اب سمجھ آ جائے گی کہ ہاں واقعی جس کا ہم انکار کرتے تھے وہ واقعی سچ تھا اب یہ مایوس ہو جائیں گے کہ اب ان سے کچھ بھی نہیں بن پائے گی تو وہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک انسان ہوتا ہے اس کو بہت کچھ امیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور سوچتا ہے لیکن ایک جگہ پر جب جا کر دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اس کے بالکل برخلاف ہو تو اس کی کیا حالت بالکل تن تنہا اور مایوس ہوتا ہے تو ایسے ہی یہی حالت مشرقین کی بھی ہوگی اور کفار کی بھی ہوگی کہ یہ بالکل مایوس تھے کے مَتَقُومُ جس دن قیامت قائم ہوگی، مُجْرِم لو. کیوں نہ امید ہوں گے اس کی ایک وجہ لی آدمی بیان کی ولم یق الفاقرا کام کا فرین ایک تو خود سے نا امید ہوں گے کہ ابھی ہم سے کچھ نہیں بن پائے گا دوسرا یہ کہ اپنے شرکاء کو ہمیشہ جب بھی انسان پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اپنے وفادار اپنے عزیز و اقارب جن کو وہ بڑا مانتا ہے وہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے ان سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے کہ مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جب حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا محشر کے تو یہ جو زمان ہوں گے ہوں گے وہ جائیں گے کے پاس، بار، کبھی کس نبی کے پاس کہ آپ و کتاب شروع ہو کبھی دوسرے نبی کے پاس کبھی تیسرے خطہ کے آ، آ، سید المبیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور سعیدہ ریز ہو جائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا خیر براہ اس کی تفسیر آپ کی جگہوں پر پڑھ بھی چکے ہوں گے تو خلاصہ بتانا یہ ہے کہ انسان ایک ایسا, ایسا اس کی فطرت ہے کہ جب بھی اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کی نظر ایک دم سے پہلے اسباب اور اپنے کروں وہ کیا کہتے ہیں تو ایسے ہی مشرقین کے ساتھ بھی ہوگا اور کفار کے ساتھ بھی ہوگا وہ بھی یہ چاہیں گے کہ جو ہمارے وڈیرے تھے جو ہمارے بڑے تھے جو ہمارے پوپ بنے ہوئے تھے ہم ان سے پوچھیں کہ وہ جائیں گے اپنے شراک کے پاس غلام یقین منشرا کافاہ لیکن وہ ان کی سفارش نہیں کریں گے وہ کہیں گے ہماری تو اپنی بنی پڑی ہوئی ہے ہم تمہارے بارے میں کیا سوچیں جن کو انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا نہیں ہوگا ان شراکا میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی والم یق نہیں ہوگا ان کے لیے من کام ان کے شراکا میں سے جن کو انہوں نے اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرایا تھا شفا وہ سفارش کرنے والا وہ کان شراكا اہم کافرین اور خود یہ لوگ بھی اپنے شراكا كا جن كو اللہ رب کا شریک ٹہرایا تھا کافرین امکان کرنے والے ہوں گے خود بھی یہ كہ دیں گے اللہ رب الد كے سامنے شاید كہیں گے کہ ہمارا یہ جھوٹ یہاں بھی چل جائے کہ اللہ رب الزد كو كہ دیں كہ ہم نے شرك نہیں کیا اللہ ہی معقول نام شرقین جیسے سورت اللہ نام كے آئے تھے غالب اللہ رب نام نام شرقین كہ ہمیں تو, ہم تو ہمارے رب کی قسم ہم نے تو شرک نہیں کیا لیکن کہاں چل ہے. وہاں تو آزار بولیں گے انسان کے ہاتھ بولیں گے انسان کے کان بولیں گے انسان کی زبان خود بولے گی ایک ایک وقت خود بولے گا وہاں جھوٹ نہیں چلے گا وہ اللہ رب العزت کی عدالت ہے وہ تمہارے بنے بنائے پوپوں کی اور قاضیوں کی عدالت نہیں ہے کہ سارے کا سارا جھوٹ چلے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا علم من اللہ شراکا شفعہ نہیں ہوگا ان کے شراکار میں سے کوئی بھی ان کا شریک کرے ان کی سفارش کرے مکانوں میں شراکار شرف لوگ بھی اپنے شراکت کا انکار کر بیٹھیں گے شریک ٹھہرا ہی نہیں تھا ہم نے تو ان کو رب کہا ہی نہیں تھا ہم نے تو ان کو اپنا بڑا مانا ہی نہیں تھا وہ یوم تکوار تفرق اور جس دن قیامت قائم ہوگی یوم ان تفرقوں کے اندر بٹ جائیں گے مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے وہ کیسے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مسلمانوں مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی ایک کفار کی جماعت ہوگی پھر اس کے اندر کئی سارے درجات ہیں جو مسلمان ہوں گے ایمان والے ہوں گے ان کی اندر بھی کئی ساری جماعتیں ہوں گی جو اعلیٰ درجات کے ہوں گی ان کی الگ جماعت ہوگی جو متوسط درجات کے ہوں گے ان کی الگ جماعتیں ہوں گی اور جو کم تر درجے کے ہوں گے مسلمانوں میں سے اہل ایمان میں سے ان کی الگ جماعتیں ہوں گی تو گویا یہ ایک الگ جماعتیں بنیں گی اور اس کے علاوہ جو دوسری ہوں گی جو کفار کی جماعتیں ہیں اس میں بھی کئی سری جماعتیں بنیں گی جو بالکل ان کے بڑے پوپ بنے تھے اور جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ان کی ایک الگ جماعت ہوگی اور دوسروں کے جو ان سے کم تھے ان کی الگ جماعت ہوگی جو ان سے کمتر تھے ان کی الگ جماعتیں ہوں گی خیر یوم یہ تفرق جس دن قیامت اس دن انسان کئی گروہوں میں بٹ جائیں گے یوم اس دن کے تفر الگ الگ ہو جائیں گے تقسیم ہو جائیں گے مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں گے تقسیم ہو جائیں گے کئی سارے کیے جا سکتے ہیں فہم الَّذِينَ آمَنُوا آمن الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ اخبرون جی ایک جماعت میں صحیح یعنی یہ بتایا گیا فہم اللہ ددین پس وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے جنہوں نے ایمان لایا وہ عمل السوال اور نیک امال کیے فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ اخبر تو وہ جنت کے اندر ہوں گے ان کی آہو بھگت ہوگی وہ جنت کے اندر ہوں گے یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو ایمان والے ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے انبیاء کی تصدیق کی ہے انبیاء جو کچھ دلائل اور معجزات لے کر آئے ہیں ان کو مانا ہے شریف کے مطابق زندگی گزاری ہو انہوں نے پوری پوری زندگی, کی پوری زندگی جنت ہے، ان کی وہاں پر آہو بگت ہوگی ان کو ہزاروں خوشیاں ملیں گی وہاں خوش ہی خوش ہوں گے وہیں رہیں گے ان کے لیے نہ موت آنی ہے نہ کوئی پھر آخرت قیامت آمد آنی ہے نہ پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے بس اس کے بعد اس سے پہلے حساب و کتاب ہونا ہے ایسے باغات ہوں گے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہوں گی اور کئی کئی سارے ہیں جنت کے اندر تو وہ ایمان والوں کو حاصل ہوں گے ان شاء اللہ اللہ رب ہمیں بھی اور ہم سب کو بھی مجھے جنت کے اندر لے کر جائیں اور ہمیں اس کا مستحق بنائیں کہ ہم جنت میں جائیں اور سب کو اللہ رب العزت جنت کے اندر اکٹھا کریں اور جتنی بھی انعامات اور اکرامات ہیں مومنین کے لیے کے لیے وہ سب ہمیں عطا کریں اور ہمیں اس کا مستحق بنائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق قطع فرمائے کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ کل اور کل تب آیات نہ ہو رہا اور ہماری آیات کا انکار کیا آخرت اور قیامت کے دن کا سامنا کرنے کا اور آخرت کے دن کا سامنا کرنے کا انکار کیا وہ الا بحرون تو وہ لوگ عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے تو وہ لوگ کے جنہوں نے اور شرک کی اور اللہ رب شریک ٹھہرایا گناہوں میں ملوث رہے خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے تو ایسے لوگ کیا ہوں گے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب سے محفوظ رحمت سے ہمیں جنت کا مستحق بنائے جی اللہ سون تو یہ جو پچھلی دو آیتیں تھیں وہ لوگوں کی جو جماعتیں ہوں گی مختلف جماعتوں میں بڑھ جائیں گے تقسیم ہو جائیں گے تو ان کے دو گروہ کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے ہوں گے اور ایک اہل کفار ہوں گے پھر ان کے اندر میں نے آپ کو بتا دی کہ کئی سرے دراجات ہوں گے خیر فصوب پس تم تسبیح بیان کرو اللہ رب العزت رب العزت کی تسبیح بیان کرو ح تم سون جب تم شام میں داخل ہو وحینت خون اور جب تم پر صبح ہو جب تم صبح میں داخل ہو اگلی آئیتی پڑھ کر پھر اس میں بات کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں بھی, اور, بھی وحینت اور تم اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو سورج ڈھلنے کے وقت بھی اور اس وقت بھی کہ جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے کئی ساری باتیں مفسرین حضرات نے کہ نے یہ کہا کہ یہاں پر پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے اگرچہ یہاں پر فبحان اللہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو یہ متلاقن ہے تصبی چاہے وہ پولی ہو چاہے وہ عملی ہو چاہے جیسی بھی ہو اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے اور اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے اور اللہ رب العزت کی تصبیح بیان کی جائے لیکن ازکار کے اندر اور اعمال کے اندر سب سے افضل ازکار میں نماز ہے تو اس لیے نماز کا تذکرہ عموماً اور تمام مفسرین نے تقریبا ان دو آیات کہ ان آیات کے اندر تقریبا تقریبا پانچ نمازوں کا تذکرہ ہے پانچوں نمازوں کا صبحران اللہ حینتم سون کہ تم اللہ رب العزت کی تصویر بیان کرو قینتم کہ جب تم شام میں داخل ہو اور جب تم صبح میں داخل ہو تمرین فرماتے ہیں کہ شام میں داخل ہونے جو شام کا وقت ہوتا ہے اسبلسا ہم عرف میں بھی کہا جاتا ہے کہ صبح کا وقت اور شام کا وقت کہ تم سون کے اندر مغرب اور عشا دونوں نمازیں داخل ہیں مغرب اور وخينۃ صبحون اجتتم صبح کے وقت صبح کے وقت میں داخل ہو صبح وقت یعنی نماز فجر اس میں اگئی اگے قلنا الحمد في السماوات والارض وعشيا سورج ڈھلنے کے وقت تو یہاں پر کہ سورج ڈھلنے کے وقت اس سے کیا مراد ہے اس میں دو نمازیں مراد لی گئی ہیں یعنی بجائے چونکہ ظہر کی نماز الگ ہے اور الگ ذکر کیا ہوا ہے اس کو ظہر کو اخینت و زیرون آگے تو اس لیے آشیش جنگ سے مراد سورج ڈھلنے کے بعد اثر کا وقت مراد دیا گیا ہے کہ اثر مراد ہے وہ حینت و زیرون اور زہر سے مراد زہر ہی ہے تو گویا فجر مغرب فجر ظہر اثر مغرب اور عشاء پانچوں نمازیں آ حضرت اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید کے اندر پانچوں نمازوں کا تذکرہ کہاں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی فَسُبْحَانَ اللَّهِ اور فرمایا کہ اس کے اندر پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے تو دیکھ لیجئے فسوب اللہ حینتم سون پس تم اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو تو میں نے تمام تصبیہات اللہ رب العزت کیا اس کے اندر داخل ہیں چونکہ نماز جو اذکار کے اندر سب سے افضل ہے اس لیے اس کا تذکرہ پرابلم ٹھیک ہے اوکے،, اوکے،, اوکے جی کیا بات کر رہا تھا ہاں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کے اندر پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے تو بتایا یہ کہ اس کے اندر جتنے بھی اعمال اذکار ہیں وہ سارے داخل ہیں لیکن نماز کا تجرسی طور پر مفسرین نے کیا ہے اور پانچوں کا تذکرہ کیا ہے بعض نے تو پانچوں نمازوں کا تذکرہ انہی آیات کے اندر بلکہ پانچوں کا تذکرہ ہے لیکن بعض نے کہا ہے کہ چونکہ لفظ شام کا وقت تو اس لیے سے مغرب تو مراد ہوگی لیکن عشاء جو ہے وہ چونکہ الگ سے ایک جگہ پر تذکرہ آیا ہے عشاء کا تو وہ وہاں سے مراد ہوگی من بعد سلاۃ العشہ غالباً پارہ ہے اور آہ اس کی تو نماز عرشہ کے تذکرہ وہاں پر ہے یہاں پر یہ ہوگا کہ حینت تمسون سے مراد صرف اور صرف مغرب جی اب آواز آ رہی پر کلاس ہونی ہے کہ نہیں لرننگ اسلام سکایپ پہ تھوڑا پرابلم کرتا ہے تو میں اسے جی ٹھیک ہے جی آواز بالکل شروع کریں ہم سبق جی ٹھیک فصب خان اللہ خینتم سون وینت میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ مفسرین حضرات نے ان آیا پانچوں کی پانچ پانچوزوں کا تذکرہ ہے اور بعض نے کہا کہ چار نمازوں کا تذکرہ یہاں ہے اور سلاط عشا جو عشاء کی نماز ہے اس کا تذکرہ الگ سے ہے بعض سلاط عشا سر تم النور کے اندر جی دوبارہ سے دیکھیے کہ سبحان اللہ تم اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرونا تم سونا جب تم شام میں داخل ہو جائے شام کا وقت تم پر آئے اس سے مراد مہی یا پاک صرف مغرب کی, کی نماز الگ سے اور جب تم صبح میں داخل ہو جائے صبح کا وقت تم پر آئے فجر مراد واشیت کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں واشی یوم اور جب اس وقت تم اللہ رب العجت کی تصبیح بیان کرو واشی جب تم جب سورج ڈھلے اس سے مراد اس سے کون سی نماز مراد ہوگی اثر کی وحینت اور جب تم پر زہر کا تم اللہ رب العزت کو یاد کرو اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو تو اس میں جو ہے نا کئی اور بھی تھوڑی سی تفسیر میرے خیال سے اتنا کافی ہے باقی تو بعض رات نے یہ فرمایا کہ یہاں پر دیکھیں جیسفان اللہ حینتم سون و حنت الفون کہ شام کو پہلے ذکر کیا اور تصبحون جو صبح کا وقت ہے اس کو پہلے ذکر کیا اگر دیکھا جائے بظاہرن تو صبح کا وقت پہلے آتا ہے صبح پہلے آتی ہے شام بعد میں آتی ہے تو اس لیے صبح کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے تھا شام کا تذکرہ بعد میں ہونا چاہیے تھا تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حینت ان سون کیونکہ اسلام پرانی مجید کی آیات کے اندر اسلامی تاریخ کے ہی اعتبار ہوتا ہے اور اسلامی تاریخ کے اندر پہلے رات آتی ہے اور پھر صبح آتی ہے پہلے رات ہوتی ہے جی پرابلم آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا اسلامی تاریخ کے اندر پہلے رات ہوتی ہے پھر دن جو ہی مغرب آتی ہے تو مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے اور رات پہلے تو اس کا جواب تو یہ ہوا خیر عام آپ اس کو حصہ بنا لیتے ہیں اپنے اپنے سبق کا اس سوال کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شام بعد میں آتی ہے صبح پہلے لیکن یہاں یہ ہے کہ تمسون شام کا تذکرہ پہلے ہے قینت تصبحون صبح کا تذکرہ بعد میں ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر شام یعنی رات پہلے آتی ہے اور صبح یعنی دن بعد میں آتا ہے اس لیے تمسون جو ہے شام اس کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور تص بحم صبح کا تذکرہ بعد میں کیا ہے اتنی studied. جی وسلم ہوگا وقت سے ہم مراد لیتے ہیں أثر کی نماز اور حینت وظہ سے مراد لیتے ہیں زہر کی نماز پہ یہاں بھی وہی والا سوال پیدا ہوتا ہے کہ زہر کی پہ پہلے ہوتی ہے زہر کا وقت پہلے آتا ہے اور شام بعد میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی آ جو اثر کا وقت ہے وہ بعد میں ہوتا ہے پہلے ہوتی ہے تو ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ اثر کا وقت ایسا وقت ہے کہ جو کاروباری وقت ہے لوگ اس وقت اپنے کاروبار کے اندر اور اپنے دیگر کاموں کے اندر اس قدر منہمک اور مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو اس کا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رب العزت کو یاد کریں جیسے آج کل اگر دیکھ لیا جائے کہ بازاروں کے اندر بڑا رش اور بڑی بھیڑ ہوتی ہے اہم اثر کے وقت میں دیکھا جائے ظہر کے آخر آخر وقت میں اور اثر کے وقت میں بڑا رش ہوتا ہے دوسری بات یہ بھی ایک اس وجہ سے کہ عصر کا وقت میں لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں ان پر اللہ رب العزت کی یاد نہیں رہتی اس لیے اس کو خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کرنے کے لیے اس کو پہلے ذکر کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو چیز پہلے ذکر کی جائے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے جی خبر مقدم کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اگر مبتدا خبر ہو تو خبر مقدم ہو ٹھیک ہے تو جو چیز جس کا جس چیز کو بعد میں ذکر کرنا ہو ٹھیک ہے اس کو اگر پہلے ذکر کر دیا جائے تو وہ تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے اور اس میں خصوصیت ہوتی ہے اور اس کو بتانا مقصود ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہی والی بات ہے کہ چونکہ اصل کے وقت لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں اللہ رب رب العزت کی کی تسبیح سے اللہ رب العزت کی ذکر سے غافل ہوتے ہیں اس کی اس کا تذکرہ پہلے کیا کہ اس کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے اس وقت میں غافل نہ رہیں ایک, ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات ہے کہ اثر کی نماز کی اہمیت خود قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ صلات الگستہ صلات الگستہ سے تمام فسرین کے رائے کے مطابق صلات الگستہ سے مراد جو ہے آ, نماز اثر ہے کس طرح ہے پوری عید کوئی بتائے گا ہاں کیسے بتائیں گے آپ ہاَس وسلط السلامات تم حفاظت کرو نمازوں کی وسلاۃ الوسطی اور وسلات الوسطی درمیانی نماز یعنی وسطی سلاط وسطی سے کیا مراد ہے تو مفسرین کی رائے کے مطابق راجا قول کے مطابق سلاط وسطیٰ سے مراد اثر کی نماز ہے تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے سلاد وسطیٰ کی ہے اور اس کو خصوصیت کے ساتھ خود اللہ رب العزت نے اللہ سے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے تو اس لیے اس کی خصوصیت کی وجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا اور زہر کے نماز کو باندھنے کا مین المیہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو نکالتی ہے زندہ کو من المیت مردہ سے اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو مردہ سے زندہ کو نکالتی ہے یقر جلمیت من الحیہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتی ہے بعد موتہ اور زمین کو اللہ رب العزت آباد فرماتے ہیں اللہ کی ذات آباد فرماتی ہے بعد تو اس کی سمپل سی مثال دیکھ لیں کہ یقر جلحیہ میں نلمیت کہ وہ نکالتی ہے زندہ کو من المیت مردہ سے کہ جیسے عموماً انڈا کی مثال دی ہوتی ہے کہ انڈا ہے وہ ایک بے جان چیز ہے مردہ ہے اس سے چوزہ نکلتا ہے جو کہ ایک زندہ چیز ہے تو من زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے تو ان زندہ چوزہ مردہ انڈا ٹھیک ہے انڈا سے چوزہ نکلتا ہے یا اس کی مزید دیکھ لی جائے کہ انسان ہے جس کی پیدائش نطفہ سے عمل میں آتی ہے نطفہ ایک بے جان سی چیز ہے اور اس سے جو ہے ایک انسان عمل میں آتا ہے اور ایک انسان بن کر ابرتا ہے بشر بنتا ہے تو وہ ایک زندہ ہوتا ہے تو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے تو یہ ایک قطرہ ہوتا ہے اور اس سے ایک انسان بنتا ہے تو یہ اللہ رب اور اللہ رب العزت کی حاکمیت پر ڈال ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ مردہ, مردہ سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں وَيُقْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اُبْلَى زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں انہی مثالوں کا عکس لے لیجیے کیا ہوتا ہے مرغی ہوتی ہے وہی انڈا دیتی ہے مرغی کیا ہے زندہ ہے انڈا کیا ہے بے جان ہے مردہ ہے جو من الحیے زندہ سے پیدا کرتے ہیں مردہ کو اور دوسری مثال کا عکس لے لیں ایک انسان ہے وہ زندہ ہے مادہ منویہ اس سے ہے لطفہ ہے اس سے خارج ہوتا ہے جو کہ کیا ہے ایک بے جان چیز ہے مردہ چیز ہے وہ یفرل اور بہادم مرتیہ اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو زمین کو آباد فرماتے ہیں بادام اس کے بنجر بن جانے کے بعد زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد کیا مطلب ہوگا زمین کو آباد فرماتے ہیں اس کے بنجر بن جانے کے بعد وہ کیسے کہ زمین بنجر بن جاتی ہے وہ قابل کاشتکاری نہیں ہوتی ہے وہ قابل آباد نہیں ہوتی ہے کہ اس کو آباد کیا جائے وہ ایسی بنجر ہوتی ہے جیسے سیم اتھور وغیرہ وغیرہ جیسی بھی آپ مثالیں لے لیں لیکن اللہ رب العزت اس پر آآ آآ اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں اور اس کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا اس کے اندر اسے آباد کیا جائے اور اس سے اس کی کڑی کی جائے اور اس کے اندر سبزہ اگاتے ہیں اور اسی طرح باغوں کے اندر پھول اور وغیرہ وغیرہ تو یہ مردہ زمین کہ جو بالکل ناقابل کاشت ہوتی ہے اور اس پر کوئی بھی چیز نہیں اگتی محض چٹیل پڑی ہوتی ہے لیکن اللہ رب اس کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اس پر پودے اگتے ہیں اس پر ہری گھاس اگتی ہے اس پر پھول اگتے ہیں اور اس پر اگر کوئی کاشتکاری کرنا چاہے تو وہ کاشتکاری کر سکتا ہے اور کاشتکاری کے لیے وہ مہیا ہوتی ہے تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی قدرت وقت رجون یہ سب کچھ کیوں بتائے پیچھے کہ یو خرج المیر المئی تھی زندہ کو مردہ جیسے پیدا کرتا ہے مردہ کو زندہ سے پہلے کرتا ہے بنجر زمین کو آباد کرتا ہے اس کو بنجر بن جانے کو اس کو آباد کرتا ہے یہ سب کچھ کے بتانے کے بعد اس کا مقصد بتایا وکالیک تخرجون ان ساری مثالوں سے تم سمجھ جاؤ تمہیں کیا پتہ وکالیک تخرجون تم بھی ایسے ہی مر جانے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا وکالیک تخرجون تمہیں بھی ایسے ہی زمین سے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ جیسے کہ ایک انسان ہے وہ مرد آتا ہے اور اس کے بعد اس اس کو دوبارہ اللہ رب العزت زندہ فرمائیں گے ایسے کہ تم لوگوں کو بھی نکالا جائے گا جیسے کہ وہ زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے اللہ رب العزت کی پیدا فرمانے پر قادر ایسی تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا جیسے آگے عقائد آئے گی اگلی رقو کے اندر کہ وہ احون والے اللہ رب العزت کی ذات پر یعنی وہ لدی الخل احون والے کہ ایک تو اللہ رب العزت کے اتدا ان مخلوق کو پیدا فرمانا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اس دوبارہ مخلوق کو زندہ فرمانا ہے ظاہری طور پر یعنی مخاطبین کے لحاظ سے فرمایا کہ وہ علی وہ اس ذات پر یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر یہ آسان ہے یعنی زیادہ آسان ہے دوبارہ انسانوں کا مرنے کے بعد پیدا کرنا دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر جیسے کسی چیز کا بنانا ہے سمپل کے طور پر یعنی ایک چیز سمپل پہلے بنایا جاتا ہے بھئی ایسی چیز بنے گی اس کو سمپل کو دے کر یا اس پر اور کرنے کے بعد دوسری چیزیں اس, کی اس کو دوسری بار اس چیز کو بنانے میں وہ مشکلات پیش نہیں آتی ہیں تو ایسے اللہ رب العزت نے آگے ایک عید میں فرمایا ہے احمد علی کہ وہ اللہ رب العزت پر دوبارہ تمہارا پیدا کرنا وہ پہلے پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہی نہیں پہلے تم پیدا کیا تمہیں زندگی تھی تم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری اب جب تم مر جاؤ گے کھپ جاؤ گے ہڈیاں بن جاؤ گے تمہاری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی تمہیں پھر سے اللہ رب رج دوبارہ پیدا کریں گے اور یہ تمہارا دوبارہ پیدا کرنا یہ تو اللہ رب پر تمہاری ہی قول کے مطابق تمہاری ہی ذہنوں کے مطابق تمہاری ہی عقلوں کے مطابق پیدا کرنا پھر تم کیوں اس کو نہیں مانتے ہو یخرج الحیح المیہ سمجھ المیہ بادم کہ ایسے ہی تمہیں بھی ادا کیا جائے گا اور تمہیں بھی دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا میرا تو فل ارادہ تھا اور الحمدللہ دیکھا بھی تھا مطالعہ بھی کیا تھا کہ میں آج پورے دو کو پڑھوں گا اور ارادہ تھا کہ انشاءاللہ شاء ہم رو بھو تک پڑھیں گے تو لیکن چونکہ میں نے کہا تھا کہ دس پینتالیس تک تو میں نے دس پینتالیس تک آیا ایسا ہو نہیں سکا کہ سبق شروع ہوتا وہ میرا سن رہے ہو یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں کیا ہو رہا ہے اچھا سلو سلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا کافی ہے ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے گیارہ سے ہی ہم پڑھیں گے اگر پانچ منٹ پہلے اس طرح جیسے آسانی ہو آپ لوگوں کو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں گیارہ بجے ہی آؤں گا اگر مجھے دس پینتالیس کا کہیں گے دس پینتالیس پہ بھی لوں گا آپ کا سبق لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ حاضر ہوں پڑھانا آپ کو ہے آپ کے لیے پڑھایا جاتا ہے آ, میں نے درس نہیں دینا بیٹھ کر کہ ہوائی تباہ ادھر بیٹھ کے بولتا رہوں بلکہ آپ لوگوں نے سننا ہے آپ لوگوں کو پڑھانا ہے آپ لوگوں کے لیے جتنا کہیں گے جیسے کہیں گے جہاں کہیں گے بس بھلے میرے ٹائم کا جتنا بھی وقت باقی ہو میں وہیں پر سبق کو روک دوں گا ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں مشکل ہو کوئی لفظ مشکل لگے آپ ایک لفظ آپ ٹائپ کر دیں اس کا ترجمہ بتاؤں گا اگر کسی آیت کی تشریح مطلوب ہو آپ آیت نمبر لکھ دیں میں اس کو دوبارہ سے اس کا ترجمہ بھی کروں گا اور جت, میں, آپ نمبر لکھیں گے میں سمجھ جاؤں گا اور میں دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ بھی کروں گا اور اس کی تشریح بھی کروں گا تو اس حوالے سے انشاء کوئی پریشانی نہیں ہوگی آرام آرام سے پڑھیں گے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ سن لیں کہ کل صبح تو نہیں ان شاء اللہ پرسوں ہم ریاض الصالحیم کریں گے صبح کے وقت hmm. جی حایت نمبر پندرہ آمن و عامل خاطف ہوں فی رود یحبرون یخبرون لفسی منا عمل صالحات تک تو بات واضح روضہ کا لفظی کا لیکن ہم نے اس سے مراد لیا ہے جنت جنتی ہے روزہ یحبرون میں نے آپ کو اس کا لفظی معنی بتایا کہ یخ برون قبور سے ہے ٹھیک ہے اور خبور سے مشتق ہے اس کا معنی سرور اور خوشی کے ہیں یحبرون برون سے مشتق ہے اس کا معنی ہے سرور اور خوشی کے اس کے پھر کئی سارے یہ ایک قاعدہ آپ سمجھ لیں اس کا یہ لفظی ترجمہ ہے اور یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے سے مشتق ہے اس کا معنی سرور اور خوشی کے ہیں اب اس کے تحت آپ جو بھی معنی کریں گے جو خوشی کو مستلزم ہو مفسرین نے آپ دو تراجم اٹھا کر دیکھیں گے کسی نے کیا ترجمہ کیا ہے کسی نے کیا ترجمہ کیا ہے اب اگر دیکھ لیں آپ معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحم اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے فوم فی رودتن وہ باغات میں ہوں گے وہ باغ میں ہوں گے یخبرون ان کی آہو بغت ہوگی یخبرون کا معنی مانا کیا آہو بغت سے ٹھیک ہے اور مفتی تقری عثمانی صاحب مدی اللہ علی اس کا ترجمہ کیا ہے لذین آمن وعمل انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے جی ایک منٹ جی انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک عمل کیے ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی یعنی ان کو ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹ رہی ہوں گی ان کے چہروں سے خوشی ظاہر ہوگی تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا لفظی معنی ٹھیک ہے اور اس کے اندر جتنے بھی معنی لوگوں نے کی ہے تو آپ یہی معنی کریں اوم پھر عدتیں وہ باغ کے اندر ہوں گے یا جنت کے اندر ہوں گے ان کی اہوبت ہوگی یہ ترجمہ کریں آسان ترجمہ والا تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی ہوگی یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے تو خیر انشاءاللہ اللہ پرسوں انشاء ہم سبق کا افتتاح کریں گے ریاض الصالحین کا اس لیے ہر ایک کے پاس کتاب ہونی چاہیے سبق کے دوران سب کے پاس کتابیں موجود ریاض الصالحین جس کے پاس نہیں وہ مہیا کرے ٹھیک ہے جی سبق شروع ہونے والا ہے ہمارے سبق کا ٹائم ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو آخر الدعا الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کوئی بھی پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو سبق کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ سے پڑھاؤں گے کوئی مسئلہ نہیں السلام علیکم